بسم اللہ الرحمن الرحیم سأل سائل بعذاب واقع فرین ليس له دافع میں شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان بے حد رحم کرنے والا ہے ایک سوال کرنے والے نے اس عذاب کے جلد آنے کا سوال کیا ہے جو واقع ہونے والا ہے وہ کافروں کے لیے ہے اسے کوئی ٹالنے والا نہیں ہے نسئی اور حاکم وغیرہ نے ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کی ہے کہ اس آیت کریمہ میں سائل یعنی پوچھنے والے سے مراد نظر بن حارث ہے جس نے اللہ تعالیٰ کے کافروں سے وعد عذاب کا مذاق اڑاتے ہوئے کہا تھا کہ اللہ اگر تیری جانب سے یہی بات حق ہے تو ہم پر آسمان سے پتھروں کی بارش کر دے یا کوئی دردناک عذاب ہم پر نازل کر دے نظر بن حارس کے اس قول کو اللہ تعالی نے سورة الانفال آیت بتیس میں بیان کیا ہے اللہم اِن کانَ هَذَا هُوَ الْحَقُ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْتِرَ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ السَّمَاءَ اَوِئْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ تو اللہ تعالیٰ نے اس سورت کی آیات ایک دو میں اس کی بات کا جواب دیا کہ ایک پوچھنے والے نے اس عذاب کے بارے میں پوچھا ہے جس کا واقع ہونا یقینی ہے اور وہ عذاب کافروں کے لیے ان کے کفر کی وجہ سے ہے اور اس کا فیصلہ اللہ کی جانب سے ہو چکا ہے اب اسے کوئی ٹال نہیں سکتا ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورت الحج آیت سینتالیس میں فرمایا ہے وَيَسْتَعَجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَلَنْ يُخْلِفَ اللَّهُ وَعَدَهِ اور مشرقین مکہ آپ سے عذاب لانے کی جلدی کرتے ہیں اور اللہ اپنے وعدے کے خلاف ہرگز نہیں کرے گا چنانچہ صحیح روایت میں ثابت ہے کہ نظر بن حارث میدان بدر میں بری طرح مارا گیا ذل معارج اللہ کی صفت ہے یعنی وہ عذاب اس اللہ کی جانب سے ہے جو معارج والا ہے مفسرین نے اس کلمہ کے تین معنی بیان کیے ہیں ایک روایت میں ابن عباس رضی اللہ عنہما سے اس کا معنی ذسماوات مروی ہے یعنی آسمانوں والا اس لیے کہ فرشتے ان آسمانوں کی طرف چڑھتے ہیں دوسری روایت قطادہ سے ہے کہ اس کا معنیٰ ذالفا نعم ہے یعنی وہ اللہ جو نعمتوں اور احسانات والا ہے اور تیسرا قول یہ ہے کہ معاش سے مراد جنت کے وہ درجات ہیں جو اللہ کی طرف سے اس کے اولیا اور صالحین کو ملیں گے